بسرحمن الله الم الحمد اللہ وحمد علیہ محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محلہ ورثہ اور باقی تمام ورثو اور باقی تمام خارن سمی سب کچھ مسلم برفِ السلام کا انتظار کرتے ہیں ہمارا کتاب دعوت صفی الحمد درس سلسلہ سے آج درس نمبر چھ آپ حضرت کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اور یہ درخت جو ہے الحمد چونکہ ہمارا مقصد دعوت شریف میں موجود ہاں جی کو مختصر توضیح دینا ہے کہ ہم اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں سے کیا چیز سے رہے ہیں کس چیز سے ہم پناہ مار رہے ہیں کس چیز کا ہمیں خوش اور پناہ مان رہے ہیں اور کیا خیرات و برکات اللہ سے مانگا ہے تو چونکہ یہ دعوت شریف کی کتاب جو ہے ہماری روزمرہ کی چوبیس گھنٹے میں ہاں جی کہ دعاؤں اور سال مہینے کی عبادتیں اور دعاؤں پر مشتمل کتاب ہے جس میں ہم اللہ سے اپنی تعلق اور ربط کو جوڑنے کھلیں اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ موم وزقر اللہ ذکر ان کا اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور اس کا مطلب بھی ہے کہ انسان جو ہے ہر موقع پر ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ کی بزرگی کی یاد کریں اور ہر خطرے سے ہر خدشے سے ہر فدنے سے اور ہر مشکلات سے اللہ تعالیٰ ہی کے درگاہ میں فراہم مانگیں تو آج کے ہمارے بعض جو ہے دعا جو ہے بیت الخلا سے متعلق احکام اور دعا ہے کہ بیت الخلا میں جاتے وقت یعنی واش روم میں جاتے وقت جو دعا پڑی جاتی ہے اس کے مختصر ہاتھ ہے ایک تو یہ خاص الخاص یاد رکھنا ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بائیں پیر کو یعنی ہاں الٹا پاؤں کو بائیں پیر کو داخل کرتے ہوئے داخل کرتے ہوئے جائیں ان پہلے بائیں پیر اندر رکھیں اور جاتے ہوئے یہ دعا اس دعا کو پڑھیں اور مسجد جو ہے بیت الخلاء کے بخلاف ہے مسجد میں جاتے ہوئے دایاں پاؤں ہاں جی چنگ اکامتی کا دکھا سیدھا پاؤں جو ہے مسجد کے اندر رکھنا ہے یہ مسجد کے آداب ہے بہتر ہو چونکہ وہ پاپ اور طیب اللہ کے غریب ہے دائیں پیر اندر رکھتے ہوئے جانا ہے سیدھا پاؤں اندر رکھتے ہوئے جانا ہے لیکن واش روم میں بائیں پیر اندر رکھتے ہوئے جانا ہے اے تو یہ آداب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ساتھ ہی اس دعا کو پڑھنا ہے دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ آبکا من الخبو سے وخبا سے و من شعطان یہ دعا اندر جاتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے ہاں جی یہ دعا نے اندر جاتے ہوئے پڑھنا ہے اس دعا کے معنی کیا ہے جس کے ایک ایک لفظ کی تھوڑی توجہ دے دوں گا اللہ قرآن پاک میں دعاؤں میں جہاں بھی آتا ہے یا اللہ کے معنی میں اے اللہ کو عربی زبان میں یا اللہ بھی پڑھتے ہیں اللّہ بھی پڑھتے ہیں یہ جو ہے دونوں طرقے سے معنی دونوں کا یا اللہ ہے اے اللہ کے معنی میں حرف ان جو ہے جہاں بھی آئے گا تحقیق بے شک کے معنی میں اللّہ ان اے اللہ بے شک میں جو بھی دعا پڑھنے والا ہے وہ اپنی تاشاء اللہ کی درگاہ میں دس و دعا ہے اور کہنے اے اللہ بے شک میں آعوض بکا ہاں جی آوضو ایک الگ حصہ ہے با ایک الگ حصہ ہے کا الگ حصہ ہے ہاں جی کاف ضمیر با اور بھارہ ہے آؤزو پھیلے آ کا معنی کیا ہے یہ لفظ جو ہے آوضو اذا آز یا عوض و ہے یعنی پناہ لینا حفاظت میں آنا پناہ میں آنا اس معنی میں ہے آوض ہاں جی تو آؤز یعنی میں پناہ میں آتا ہوں میں پناہ مانتا ہوں ہن ہاں جی غلطیت خدا حضاء اللہ فقرا چلے غلطیت کا کہ فقرا فقرا چلے تو اوضن و معازن دونوں پناہ گاہ کے معنی میں ایسی لذکا ہم بولتے ہیں نا معذ اللہ اس کے معنی کہ میں اللہ کی پناہ بات ہوں اس کا بھی یہ معنی ہے معذ اللہ تو اللہ ہوں میں اللہ آؤذہ میں تیرے حضور میں پناہ مانتا ہوں آپ پناہ آپ کی چیزیں مانتے ہیں چیز آپ کو خوف ہو خطرہ ہو ہاں جی جس سے آپ کو کسی ظاہری بات ہی نہیں آپ کے جسم جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے یا آپ کے روح کو نقصان پہنچنے در کا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے ہاں جی خواہ مر غیر مری نظر آنے والی چیزیں یا ہاں کی ذرا در سے درخت کرنے والی چیزیں یا خواص کی ذرا در درخت نہ کرنے والی چیزیں آپ جو ہیں ہر چیز سے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی درگاہ میں پناہ مانتے ہیں کیونکہ وہی اللہ ہے جو ہر ہر شر سے ہمیں پناہ دے سکتے ہیں اور ہر شر سے ہر نقصان دہ چیز سے ہر مضر چیز سے ہمیں بچا سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے مضر چیزیں جن کو ہم نہیں دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو وہی اللہ ہمیں بچا سکتا ہے لہٰذا اللہ انی اوجوکا بے شک میں تیرے درگاہ میں پناہ مانتا ہوں کس سے مین یہ کائن تو کے معنی میں ہیں باعل تیرے تیرے ذریعے سے تیرے حضور میں مین سے کے معنی مین الخوبوسے خوبوس خوبش کا لغت میں جو ہے یہ اس کا پھیل خواب یکبوسو خوبصاً خواصطن کے معنی میں اس کے معنی فلیت ناپاک ہونا اس معنی میں پلیت اور ناپاک ناپاک ہونے کے معنی میں، فیلی معنی کریں تو اور خبیث کے جمع خبوص ہے یعنی خبر یعنی کے کی جمع بھی خبوش ہے اردو زمانے میں پھر القوص یعنی بد باطین بدطینت یہ عربی نہ میں اس میں الغل قاموش الجزیر بد باطین اور بدطینت یعنی اے اللہ مطر درگاہ میں پناہ مانتا ہوں بد باطین اور بدطینات وہ موجودات جو اندر سے ناپاک ہے خدی خبیص ہے اس کے جمع خبوش کی خبوش جو ہے کے کی جمع بھی ہیں اس کا بہت سے معنی لکھا ہے وہ تمام معنی یہاں پرات ہیں ہاں جی بنا الخب یعنی بورا ی مضر یعنی ہر بورے محلو سے ہر مضر شے سے ہاں جی بدکار شرارتی نقصان رسان کینہ ول حاسد بدخواہ شریر کینہ نا پرور موضی اخلاق یہ تمام موجودات جو انسان کو کسی نہ کسی زاویے سے نقصان پہنچاتی ہے ہاں جی کسی نے کسی بزاویے سے آپ کے رخ کو آپ کے جسم کو آپ کے دل و دماغ کو کسی بھی چیز کو نقصان روانی طور پر ظاہر طور پر ہاں میں زیادہ تر خبوش میں وہ باطنی چیزیں زیادہ داخل ہیں ہاں تو مین القوصی یا اللہ میں خوبص سے تر درگاہ میں باتیں پناہ مانتا ہوں ہر شرعتی مخلوق سے ہر نقصان رسن مخلوق سے ہر مضر مخلوق سے ہر کینہ پروور مناسب ہر حاصل مخلوق بدخوا مخلوق سے ہاں جی موضیع اور اخلاقیات کو خراب کرنے والی مخرب اخلاق مخلوق سے میتر درگاہ میں پناہ مانتا ہوں و الخبہ اسے خواہش کام ہماری کتابوں میں ناپاکوں اور ناپاکیوں یہ مونت شمار کیا ہے لیکن جو ہے لوگ تحقیق نے دیکھتا ہوں تو یہ خواہش مونس کے لفظ نہیں ہے یہ جمع کا لبس ہے یہ خوب اس کا جو ہے جمع لکھا ہے خوب اس کے جمع خوب سے خواہش ہے ہاں جی اس کا معنیٰ جو ہے ناپسندیدہ نجس ہر خراب چیز ہر حرام چیز برے کام یہ معنی لیا ہے من القبوس سے اور ایک معنی جو ہے اسے خبوص کا علامہ مرحوم نے بھی اور باخوش نے بھی تجمے میں ناپاکوں اور ناپاکیوں قبوض کے معنی ناپاکوں خواہش کے تو ایک جن اور پری کے معنی میں جنات جو مادے جانور ہیں اور خواہش پریان جو ہے خبوذ جنات نر جانور خواہش جو ہے ماد جانور ناپاکوں اور ناپاکیوں نا، خوبصورت ناپاکوں اور میں ناپاکیوں مانا کیا ہے لیکن لغت کی کتابوں میں جو ہیں اس کے علاوہ یہ معنی بھی ہیں تو اس جیسے یہ معنی بہت جامع ہو جائے گا صرف جن پری سے آپ پناہ نہیں مارے ہر قسم کی جو ہے مضر معلوقات سے ہاں جی نقصان پہنچانے والے موجودات سے کینہ پرور اور حساست اور آپ کو ضرور پہنچانے والی مجھے آپ کے خواہ اخلاق پر نقصان پہنچائیں اور آپ کے جسم میں رخ نو جسم کو نقصان ان تمام چیزوں سے اللہ تر درگاہ میں پناہ مانتا ہوں جی خبیص کا ایک معنی کافیر کو بھی کہا ہے طیب اس کے مقابلے میں مومن مفرت راغب پرانی لغت مشہور تو من الخبی منل خبیث جو ہے اسی قبوص سے خبیص کا المادہ بھی ہیں تو کافر کے معنی میں لے طیب مونوں کے معنی میں بھی لیا ہے. یعنی ہر خدا اللہ کو نہیں ماننے والے قور اختیار کرنے والے موجودات سے بھی کیونکہ وہ مومن کا ہمیشہ دشمن ہوتا ہے ان سے بھی میں اللہ میں تلدرباہ میں پناہ ماتا ہوں و مینش اور دوسرا شیطان اور مردود شیطان سے بھی میں تجربہ میں پناہ ماتا ہوں شیطان کا لغت میں معنی لکھا ہے شیطان ہم مرادت الجن والانس لنس اللاقیت نامی جو قرآن لغت ہے عج فرماتے ہیں شیطان کیسے آتے ہیں مرا دت الجن یعنی سرکش جنات اور انسان شیطان کے معنی سرکش جنات اور شیطان اور شیطان جم شیطین اس کا ترجمہ یہ بھی لکھا ہے منجد نومی مشہور لغات میں بت روح شیطان یعنی بط روح ہر سرکش و نافرمان یعنی ہر سرکش نعمن خواہ انسان و خواہ جن یا جانور یعنی اس میں تینوں مانا لے ہے شیطان یعنی ہر سرکش نافرمان محلوق اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل نہ کرنے والے محلوق وہ نافرمان اللہ کے حکم کے نافرمان اور جو ہے ذرا رساً کو مخلوقات کو بدروح برے روح رونے والے ہمیشہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہنے والی محلوق اور ہر سرکش نافرمان کو کہتے ہیں شیطان تو انسان ہو خواہ جن یا جانور ہو جو بھی ہو ان سب کو اچھا شیطان بولتے ہیں ان سب کو شیطان بولتے ہیں تو میں شیطان سے یعنی ہر ان کی بطرو سرکش ناخرمان محلوق شر سے خواہ و انسانوں میں سے ہو خواہ جن یا جانوروں میں سے ہو ان سب سے میں تیرے دربہ میں پناہ مانتا ہوں اور رجیم کا معنی جو ہے رجیم کا معنی را جمع یر رجمن کہ لانت کرنا چھوڑنا اور دہت کرنا میں کسی کے درگاہ سے اس کو نکال دیا گیا یا اس کو بعد پھٹکار پڑی ان معنی میں آتا ہے رجیم کے معنی اور تو رجیم جو ہے تو رضیم صفحت پھر ملعون کے معنی میں ہو جائے گا تو شیطان رضیم یعنی ملعون شیطان فریوں بن جائے گا اور میں نے شیطان رضیم یعنی اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے دہ ہوا اللہ کی طرف سے لانش شدہ اللہ نے اپنے درگاہ سے اس کو چھوڑ دیا اس کو حالی جنت سے نکال دیا اللہ کے منفور ترین مغلوق شیطان ہے اب اس شیطان میں نور کا ایک مخوم کو ہے ہر سرکش نافرمان موجودات بطرو موجودات خواہ انسان ہو خواہ جانور ہو خواہ جنت ہو خوجین گرامی یہ مبارک دعا جو ہے اس کے متصد تجمہ ان لوگوں کے حضور میں پہنچا دے اب جو ہے اللہ کے پیارین آئے اللہ میں تر درگاہ میں پناہ مانتا ہوں ہر سے الخبوص والو ہر نقصان پہنچانے والے خواہ وہ جینات میں سے ہو خواہ وہ دوسرے موجودات میں سے ہو کوئی بھی انسان کو نقصان پہنچانے والے ناپاک موجودات ذرا رسان موجودات ہاں ان تمام جو خواہ انسان کی روح کو نقصان پہنچائے جسم کو نقصان پہنچائے اخلاقیات کو نقصان پہنچائے ان تمام سے میں تر درگاہ میں پناہ مانتا ہوں اور خواہش دینے سے مادہ معلومات جو ہمیں نقصان پہنچانے والی یہ معنی بھی یعنی اس کا معنی جو لغت میں لکھا ہے یہ ہے کہ ناپسندیدہ نچیز خراب چیز حرام چیز ہر بھورے کام ان تمام چیزوں سے میں تر درگاہ میں پناہ مانتا ہوں اور شیطان مردود اور مل ان کی شے سے پناہ مانتا ہوں خوازان گرمی یہ دعائیں جو ہے پڑھنے کا حکم اللہ کے پیارے نبی نے کیوں دے دیا تو اس سلسلے میں جہاں تک میں آتا ہے وہ یہ ہے چونکہ عام طور پر عام طور پر ویسے یہ دعا انسان جو ہے جب بھی جہاں بھی آپ جائیں ایسے جگہوں سے جہاں آپ کو کوئی خوف محسوس ہو خطرہ محسوس ہو راتوں کا سفر کرتے ہیں تو کسی بھی نامر نظر نہ آنے والے معلومات درد آپ کو کوئی خطرہ خدشات ہو ہاں جی خواہ انسانوں میں سے خیر انسانوں میں سے جس کسی سے بھی تو ایسے موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں پناہ لیتے ہوئے ہم اللہ سے پناہ مانتے ہوئے یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ہمارے بزرگان نے امیر کبیر اللہ اس کو واش روم جاتے ہوئے پڑھنے کو کہا وہ اس لیے کہ واش روم جو ہے وہ جگہ ناپاک جگہ ہے تو یہ جنات اور نامر مجھ اور ہمیں نظر نہ آنے والے معلومات اور جراثیم وہ بھی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ ذرا رسان چیز ہے یہ سب واش روم میں زیادہ تر پائی جاتی ہے کیونکہ وہ گندہ جگہ ہونے کی وجہ سے اور خصوصاً شعت اور جراثیم بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے پلس جو وہ جنات اور غیر مرئی مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتے اور ہمارے نقصان دے ہیں خصوصاً جنات پری وغیرہ ہاں وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے ہاں کون سے معلوم کیا ہے کدھر ہے کون کس کو نقصان پہنچانے والا ہے اور اللہ ہی ان کی شر سے ہمیں نجات دلا سکتا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کون کہاں ہے کون کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا اور انہیں ہمیں نظر آ جاتا ہے جنت پریوں کو ہمیں نظر آتا ہے لیکن ہمیں وہ ان کو ہم, ہم ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں لہذا ان سے تو ہم صرف پناہ مار ہیں اللہ کی درگاہ میں لہٰذا کیونکہ اللہ ان کو دیکھتا ہے اللہ ان کی شر کو ہم سے دفاع کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے لہذا اللہ تبال و درگاہ تبال و تعالیٰ کے درگاہ میں ہم پناہ مانگیں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان موضی محلوقات کے شر سے ہمارے ظاہر اور باطن ان سب کو روح کو جسم کو نقصان پہنچانے والی ان تمام موجودات سے ہم اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں پناہ مانگیں اور شیطان جو انسان کو ہر راستے پر کھڑا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے پہ تولا ہوا ہے ہاں جی ہمارا رہتے ہیں اس کی شر سے اللہ ہم سب کو بچائیں اس لیے دعا کو بڑھتے ہیں شیطان عظیم سے آؤز بلّہ میں نے شیطان الرضیم ہیں اور اسی طرح حادیث میں آتا ہے ان بندے ممن جب آوز بلّہ میں نے شیطان رجیم بولتا ہے تو شیطان بھاگ جاتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی غلط سوچ آ جائے غلط بات آ جائے تو آپ نے آؤز بلّہ میں نے شیطان رجیم بول دیا تو وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے لاند بھائی شیطان بول دیا بولتے ہیں وہ اس کو زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بولتے ہیں اچھا تم مجھ پر جو ہیں۔ لانچ بیچنے والا دیکھتا ہوں میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں پھر وہ آپ کے خلاف اور بھی زیادہ سازشن کرتا ہے اور آپ کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کی درگاہ میں جب ہم پناہ مانگیں تو وہ بھاگ جاتا ہے آپ اللہ اکبر پڑھیں گے وہ بھاگ جاتا ہے آلّہ اللہ قبض اللہ بل عالم پڑھیں گے وہ بھاگ جاتا ہے اور یہ جامع دعا جو آتا ہے تعمیر کبی نے نوندیہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقولا علیہ السلام کی حدیث کی کتابوں میں آئی ہوئی انتہائی مستند دعاؤں میں سے ہیں اور یہ دعا آپ پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ چونکہ وہی ہمیں ان ناماری معلوقات سے نظر آنا آنے سے بچا سکتے ہیں لہٰذا حق یہی ہے بندے مومن کے لیے اسے اللہ سے پناہ اسی کی درگاہ میں پناہ مانگیں اسی سے ان موجودات سے ہر ان کی ضرور رساں ظاہر بات نہیں مادہ ہر جو نقصان دہ چیزوں سے اور شیطان مدود کی شرح سے اللہ ہی کے پناہ میں خود کو دے دے اس لیے ہمارے روزگار نے اپنی یہ دعا, کی دعا کی تعلیم دی امیر کابین علیہ اور رسل اللہ سلم کی یہ دعا ہم تک پہنچا ہے تو نہیں کلمات مات اس کے دعا یہ درست ختم کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کی اللہ توفیع دے دے سچ مچ اپنی ضرورت سمجھ کر کیونکہ ہمارا تجربہ کتنے لوگوں کو جو جن زندہ ہو جاتے ہیں بندے کو کہاں سے ڈرا ہے تو شعبوں جاتا ہے یہ باتھ روم سے ڈرا ہے فلان کوڑا کرکٹ کھیلنے کی جگہ سے ڈرا زیادہ تر وہیں سے ہیں کیونکہ یہ معلومات اتنی گندے جگہوں پر ہوتے ہیں لہذا ہمیں یہ نظر نہیں آتا لہذا اللہ ہی کی درگاہ میں پناہ ماننا چاہے سچے دل کے ساتھ اور اپنی کمزوری کا ادراک کرتے ہوئے وہ ہم سے طاقتور ہیں ان کی قدرت کے سامنے اللہ کی طاقت ہے ہر چیز سے بزرگ و بہتر ہے اللہ کل شین قدیر ہے اس ذات کے حضور میں ہم ہر نقصان پہنچانے والے معلومات کی شر سے پناہ مانگیں تو اللہ تعالی ہی ہمیں بچا سکتا ہے تو میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے اپنی پناہ میں رکھیں